باب تعلیم رجول آمہ تہو یہ بات ہے در بیان تعلیم دینا کسی آدمی کا آماتہ اپنی لونڈی کو وہ آلو اور اپنے اہل بیت یعنی گھر والوں کو سبر اس باپ کیبقہ سے یہ ہے کہ پہلے تعلیم عام کا ذکر تھا تو اب تعلیم خاص کا ذکر ہے پہلے عمومی تعلیم کا ذکر تھا تو اب خصوصی تعلیم کا ذکر ہے کہ تعلیم الرجل امتہو و رجول آمہ مقصد الباب امام بخاری رحیم اللہ اس باب کے انعقاد سے ایک حدیث مبارک کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں حدیث پاک ہے الا کلحم رائن و کل حقم مشغول انعن ہر ایک تم میں سے رائی ہے اور ہر ایک سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھا ہوگی تو جب ہر انسان ہر آدمی اپنے گھر کا رائی ہے تو ہر رائی پہ اپنے رویت کی اصلاح ضروری ہے تو جب اصلاح ضروری ہے تو اصلاح کس سے ہوتی ہے علم سے تعلیم سے ہوتی ہے تو تعلیم الرجول احمت الحل کے باغ امام بخاری مناقض کر گئے میں بات ابھی ہے توضیح حدیث کل حکمرائن کا بیان ہے تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ باب تعلیم الرجل احمد و لہو یہاں سے ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم کا طریقہ کار دو قسم پر ہے ایک طریقہ کار تعلیم رسمی ہے اور ایک طریقہ کار جو ہے تعلیم خصوصی ہے تو تعلیم رسمی تو یہ ہے جس طرح آپ مدارس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا کرتے ہیں یہ مدرسہ ہے جامعہ ہے یہاں سے لگتی ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں علم دین سیکھ کر واپس جاتے ہیں یہ طریقہ تعلیم رسمی ہے ایمان بخاری فرماتے ہیں کہ تعلیم رسمی طریقہ رسمی کے علاوہ طریقہ تعلیم ایک خصوصی بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اہل بیت کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا ہے یہ تین مقاصد لے کر امام بخاری نے اس باب کو مناقض کیا ہے میں سمجھ گئے ہو ایک تعلیم رسمی ہے اور ایک تعلیم خصوصی ہے تو رسمی تعلیم یعنی ذریعۂ مدارس ہے اور خصوصی تعلیم اپنے گھر میں عالب کو سنانا اور سمجھانا ہے اس لیے کہ آپ کے تو کسی جامعہ میں داخلہ نہیں لے گی اور نہ کسی جامعہ جا سکتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی عال بیت وہ کیا ہو آپ کی اہل بیت جو ہے وہ ابھی آپ کی عالمانے آپ کے عالمان آپ کی عال جو ہے آپ کے علم سے محروم نہ ہو بلکہ آپ ان کو دینی تعلیم دیا کریں اگرچہ مدرسے والے نصاب نہ ہو قرآن کا ترجمہ بتا دے کریں زیادہ طالبین کی حدیث سے انہیں یاد کروا دیں ریاض صالحین کے کچھ افواج جو مستورات کے مناسب ہیں انہیں سمجھا دیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو مولانا شرف علی طانوی رحم اللہ کی بہشتی زیور جو ہے وہ ان کو پڑھا دیں تاکہ ہیل و حرمت مستورات کے مسائل و بخوبی اس سے واقف ہو جائے اب باپ کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ تعلیم اور رجول و ہو یہ امل جو ہے یہ تو لومبی کو کہتے ہیں اور آل سے مراد کیا ہے بیویا ہیں تو آل جب بیوی ہے تو وہ تو ہررا ہے اور اما لومبی ہے تو چاہے تو یہ تھا کہ تعلیم الرجل رجول و آمت ہو یا آمات کو مقدم کیا ہے آہل پر وج تقدیم آمہ اعلی آلی کیا ہے بات سمجھ گئے ہو جی باب و تعلیم رجول آمہ تو آلو چاہے تو یہ تو کہ باب تعلیم رجور آلو, آلو آمت اس کے دو وجوہات ہیں ایک چونکہ یہ ہے کہ امام بخاری نے باب آمہ کا, کا انعقاد اس لیے کیا ہے کہ حدیث میں سراہت ہے امہ آمہ کا وار جل کانت ہندو تو حدیث میں آمہ کا ذکر ہے آل کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے امام بخاری نے آمہ کو مقدم کیا ہے مجھے تقدیم سمجھ گئے ہو دوسری بات یہاں یہ ضروری یاد کرنا چاہیے کہ آمہ امہ کی تعلیم جو ہے لودی کی تعلیم یہ تو امام بخاری حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور اہل کی تعلیم جو ہے امام بخاری بطور قیاس ثابت کرنا چاہتے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ بھئی فیاض جب تمہیں لوڈی کو تعلیم دینے میں اجر ملتا ہے تو آپ کی بیوی جو کہ ہورہ ہے اس کو تعلیم دینے میں بطریق اولا اجر ملے گا تو اس بات و تعلیم علا من الحجیس ہوا اور اس بات و تعلیم الحل یاسن الحدیث ہوا اس لیے امام بخار نے تعلیم اور رجحت آل او کا بعض منعقد کیا ہے آگے جائیے <تصفح> دیکھو پہلے حدیثی مشکات میں آپ پڑھ چکے ہیں ابو بردان ابھی یعنی حضرت ابو موسری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں ابو بردہ کے والد کا نام ابو موسا ہے دیگے ابو مسل اشاری ہے رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا صلاحت تین اشخاص تین قسم کے لوگ ہیں لوگ اجرا نے ان کے لیے اجرا نے کیا ہے دورہ اجر ہے رجل رج کتاب ایک وہ آدمی جو اعلی کتاب سے ہو آمنب نبی و آمن بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لایا ہو اپنے نبی پر اور ایمان لایا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا غلام نوکر اذا حق اللہ وحق موالی جبھی اللہ کا حق ادا کرتا ہے اپنے مولا کا حق ادا کرتا ہے تیسرا ورج الکاندو احمد وہ آدمی جس کے جس کے پاس <تصال> <تصال> لونگی ہو یا تو یہ اس کو وتی کرتا ہے معنی کیا ہے اس لونڈی سے مقصد وتی ادا ہوتا ہے یہ مطلب یا تو اس کرتا ہے مانا اس لونڈی سے بوجہ مل کے رقاب ٹھیک ہے نا بواجہ مل کی یمین کیا ہے اس سے استمٹا جائز ہے واد اس کو تعیب دے دے فاستا تعجیبا اور اچھے طریقے تعلیم اختیار کرے اب آفسن تعجیب سے محدث نے لکھ دیا ہے من نے غیر عنفن یعنی سختی نہ ہو تشدد نہ ہو گالی گلوچ نہ ہو ضرب نہ ہو توبیخ نہ ہو تحقیر وغیرہ نہ ہو واللم اور اس کو تعلیم دے فاستانہ تعلیم اچھے طریقے سے اس کا تعلیم اس کو تعلیم دے سم آ پھر اس کو آزاد کر دے فتو جا کیا کر دے اس کے ساتھ شادی کر لے پل اجرات اس کو دو سواب ملیں گے تو اب دیکھو یہ تین ازمی ہیں ایک جس نے حضرت کتاب میں سے ہیں اپنی نبی پر ایمان لایا ہو نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا ہو دوسرا وہ عدمی ہے کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے تیسرا آدمی ہے کہ اس کے پاس لونڈی تھی اس لونڈی سے اس کے گھر گرون، معاملات وہ کیا تھے حاصل ہو سکتے تھے ملکی کی یمینی اور رقبی کے اعتبار سے لیکن اس نے اس کو آزاد کر کے اچھی تعلیم دے کر اس کو حریت سے نوازا اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکار کیا اس آدمی کو دو اجر ملیں گے اب یہاں اشکال ہے بہت عظیم اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ اس حدیث میں وجہ تخصیص اجران کیا ہے یہ تو دنیا کا ایک عام زابطہ ہے جو آدمی بھی دو عمل کرتا ہے تو اس کو اجر اجرے ملتے ہیں اگر کوئی ایک, ایک عمل کرتا ہے اس کو ایک عمل پر سواب ملتا ہے اگر دو عمل کرتا ہے تو اس کو دو اعمال کا سواب ملتا ہے تو یہ معاملہ تو ہر اس حرضی عملین کے لیے ہے جو کہ اتیام بال کرتا ہو اس کو اجرین ملتا ہے تو وجہ تخصیص ان تینوں کا کیا ہے تم سمجھ گئے ہو جو آدمی بھی دو عمل کرے تو اس کو اجرین ملتا ہے نا ایک ادر ایک عمل پر دوسرا ادر دوسرے عمل پر وجہ تخصیص کیا ہے بات سمجھ گئے ہو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ عمل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عمل واحد ہے کیوں ایمان بے عیصا علیہ السلام یا ایمان بے روسٰ علیہ السلام اور ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے یہ ایک ہی چیز ہے یہ کیا ہے بھائی بولو ایک ہی چیز ہے اس لیے کہ نفس ایمان ہے نبی کو ماننا عیسا علیہ السلام کو ماننا آخر میں آخر زمان میں بھی کو ماننا عمل واحد ہے بحیثیت مال یہ کیا ہے یہ عمل واحد ہے تو عملیں تو نہیں ہیں اگر کے بظاہر اے عمل نظر آتے ہیں لیکن بے اعتبار معال اور بے اعتبار حقیقت یہ عمل نہیں ہے یہ عمل واحد ہے وہ کیا ہے نفس ایمان ہے یہی ایمان نبی علیہ السلام پہ ہے تو یہی ایمان حضرت ہلتمسا اور علیہ اسلام پہ ہے بات سمجھ گئے ہو اسی طرح یہ دوسرا مسئلہ حق اللہ اور حق کے مواد ادا کرنا یہ بھی در حقیقت ایک ہی حق ہے وہ کیا ہے ادا الحقوق مسئلہ ہے کہ ادا الحقوق ہے اب ادا الحقوق کیا ہے ایک امر ہے نا ایک عمل ہے اسی طرح یہ تیسرا مسئلہ جو ہے اگر لوڈی کو آزاد بھی کیا جائے اور اس کو تعلیم بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ نکاح بھی کیا جائے تو اس کا معال ایک ہے اس لیے کہ یہ فوائد سب ایک سر ایک سر کے اوپر پڑتے ہیں اگر تم لوڈی کو تعلیم دیتے ہو اس کو آزاد کرتے ہو اس کو نکاح کرتے ہو پہلے کس کو ہے اسی ایک فرق کو ہے تو بھائی اعتبار میں یہ عمل واحد ہیں اس لیے ایسی لوگوں کو ایک ایک عمل پر اجرین ملتے ہیں دشکار ختم ہوا بات ہوگی آگے ذہن میں یعنی سوال پوچھ سوال یہ ہے کہ ہر عمل اظہار کی عمل کو اجرین ملتے ہیں تو ماور تفسی سے حاضر تلاشہ بین و سمجھ گیا ہو تو جواب یہ ہے اگرچہ بظاہر یہ عمل نظر آتے ہیں لیکن فلم عالبار حقیقت یہ عمل واحد ہے ایمان ایک عمل ہے عطا و حقوق ایک عمل ہے تجویز ہو احساس ہو اس کا معال ایک پائے ایک عدیب کو ملتے ہیں ایک شخص کو ملتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ عمل واحد ہے تو صلاحت اللہ اذرا اب سمجھ گئے ہو اب یہ خصوصیت ظاہر ہو گئی ہے دوسری بات مولانا و مشتری رحم اللہ نے ہاشی نشکار میں جملہ لکھا ہے اور وہ اچھی بات ہے کہ ان سے وہ عمل مراد ہیں کہ جو آپس میں متضاد ہوں ہر ایسا عمل جس کا آپس میں کیا ہو تضاد اور تزاخم ہو ایسے عمل ہیں جو کہ اگرچہ اعتبار معال ایک ہی لیکن ان میں تزاہم ہے ان میں مزاحمت ہے کیسے مزاحمت ہیں دیکھو بھائی سب دیکھو موسیٰ علیہ اسلام کا ماننے والا علیہ اسلام پر ایمان کہاں لائے گا؟ اگر لائے گا تو اپنے پادشاہ کو پائے مال کر کے ایمان لائے گا نا جس طرح کے ذہن میں ایک شیخ کے ساتھ محبت ہے غلو درجے ہے اب تم کسی دوسرے استاد کو اس کے مساو کرو گے نہیں کرتے تم کبھی بھی نہیں کرتے اب اگر تم دوسرے استاذ کے ساتھ وہی محبت رکھو تھی نصف بہت دشوار ہے اسی طرح حقوق الہیہ کا ادا کرنا الا طریق الکمال یہ مظاہر ہے حقوق العباد کے ادا کرنے سے اب حقوق ال بھی ادا کرو حقوق اللہ ادا کرو اس صورت میں کہ دونوں حقوق علاؤمال ہو یہ بہت مشکل ہے علم میں سزاحم ہے آپ بات ہو اس طرح لونڈی ابرار کے پاس اب اس کی لونڈی یہ کوئی مختلف نوکرانی ہے اب اس نوکرانی کو یہ تعلیمی بخاری دے دے پھر اس کو بٹھائے اور اس کو کہ انت حرہ اور اس کے بعد کہے کہ میں نہ کہ پھر جناب عالی ہوئے اس سے پوچھنے بھی لگے کہ براک کے گیا ہوا کیوں اجانت کرنا میری رات کدھر گزاری ہے۔ اب یہ نہ مشکل ہے کہ نہیں ہے اس لیے مولانا غرشتوی رحم اللہ کا جملہ بہت اچھا ہے ان عملین سے مراد ہر تخصیص نہیں ہے ان سراستہ سے اس سے ہر وہ عمل مراد ہے جو اللہ تزاحم ادا ہو تو جو اللہ تزضم جو عمل بھی ادا ہوگا اس عمل پر اجرین ہوں گے بھائی مزاحمت تو سمجھ کے ہونا مقابلے کے طور پر یہ اگری میں تیسرا جواب یہاں کی یہ ہے کہ اصل امام یعنی کس حدیث میں مقصود حدیث رفع ہے ایک مشابہت یا رفع ہے ایک اسکار کا مقصود اس سے ارادہ کیا ہے اسکال کا ہے اسکال ان اعتراض کا دسیا مقصود ہے وہ اسکال کیسے ہے بھائی ایک ادمی نے جب نبی علیہ السلام کو مان لیا ہے تو سابقہ نبی پر سابقہ ندی کی نبوت تو منسوخ ہو گئی ہے اس کے ماننے کا فائدہ نہیں رہا کیا اگر نبی عبر زمان کو مانتے ہوئے پہلے نبی کو مانے تو اجر ملے گا فرمائے آلہم محمد کیوں نہیں ملے گا تم نہیں سمجھے کیسے سمجھے بھائی مسئلہ اس سے رفع اجتبا ہے اجتباء okay. یہ ہے کہ آنے والی نبی سے آنے والی نبی کو ندی پر ایمان لانا گزری ہوئی نبی کی نبوت منسوخ ہو جاتی ہے تو اب اگر اس کو تم نہ بھی مانو تو اب تو مسلمان ہو تو کیا اگر سابقہ نبی پر ایمان لائے آپ کو اذر ملے گا فرمایا ہاں کیوں نہیں ملے گا جب آپ اس نبی کو مانیں گے تو آپ کو ادر ضرور ملے گا اسی طرح یہاں پہ دوسرا مسئلہ ہے کہ حق اللہ تو بندے پر واجب ہے حق الم تو اپنی بندے پر نوکر پر کیا ہے واجب ہے اگر ایک حقوقی واجبت پر ایک انسان عمل کرتا ہے تو کیا اس کو اذر ملے گا فرما کیوں نہیں ملے گا اگرچہ حقوق <coughs> واجب ہیں <coughs> لیکن جب تم مانو گے تو تم اجر ملے گا غلط سمجھ گئے ہو اللہ صاحب تم پہ واجب ہے مولا کا صاحب تم پہ واجب ہے اگر تم ان حقوق کو نہ ادا کرو گے تو تم تو مجرم دے رہا تو جب آپ حقوق کی واجبات کو ادا کرو گے تو آپ نے تو اس کا حق کیا ہے تو اب بھی کیا بھی میرے فرما نے اثر ضرور ملے گا بات سمجھ گئے اسی طرح تیسری بات ہے اب فیاض کے پاس ہے اب اس کو نیند آ رہی ہے آ رہی كہ نہیں آ رہی نیند آ رہی ہے میرا تجربہ ہے بہت زبردست اب دیکھو کہ فیاض کے پاس لون ہے اب اس کو تعلیم دیتا ہے پھر اس کو آزاد کرتا ہے پھر اس کے پاس اس کے ساتھ نگاہ کرتا ہے اب یہاں بھی اشتباہ ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے مفاد کے طور پہ کرتا ہے اگر اس کو تعلیم دیتا ہے تو اپنے گھر کے لیے دیتا ہے اگر اس کو آزاد کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے آزاد کرتا ہے اگر اس کو نکاح کرتا ہے تو اپنی فیض کے لیے کرتا ہے تو جب اس لومبی سے اس کو اپنی فیض حاصل ہیں تو آیا اس کی تعلیم اور اس کی حضرت اور اس کی تجویز پر اس کو سواب ملے گا اور میں ہاں ضرور ملے گا یہ اچھے یہ اچھے تحقیق سمجھ گیا ہو تو مقصود الحدیث کیا ہے رفع اشتباع ہے مسلط مسل فیاض صاحب ابھی تعلیم کر رہا ہے کہ یہ مدرس بنے گا یہ تو اپنے مقصد کے لیے تعلیم کرتا ہے کیا اس وقت ملے گا ضروری ہو ملے گا کتنے جواب ہو گئے تو دیوالہ پیخوبی سم دے ارزما قبل کتنے جواب ہو گئے چوتھا جواب یہ ہے کہ صلاحت النحم اجران پہ یعنی عملین کے اعتبار سے اجرین نہیں ہے بے اعتبار ہر عمل اجرین ہیں رزل الجران کی من ہے ہر عمل کے اعتبار سے اجران ہے اگر حقیق اسلام خود پر ہی لاتا ہے اور اس کے بعد نبی پاک بھی ایمان لاتے ہے عاطم صاحب پر ایمان لانا بھی اجرین ہے اور تو بھی پاس پر بھی ایمان لانا اجرین ہے یو فکم کی فلین میں راہ ہے اس طرح کو لا کرتے ہو تو اجرین ہے حقوق کو لباس ادا کرو تو اجرین ہے اس طرح اگر تم کس قمیض کو تم آزاد کرتے ہو یا اس کو تعلیم دیتے ہو تو اگرچہ عملین ہیں لیکن ہر اعلی کل عمل اجرین ہے یعنی یہ مانا ہے کہ عملین ہیں تو اذرین ڈبل ہو گیا فی اجر بعت بار ہر عمل بات سمجھ گئے مقصود اجرین سے کیا مرادیں بعت بار ہر عمل اب مسئلہ حل ہو گیا ہے بات سمجھ گئے ہو کتنے ہو گئے پانچوں جواب مولانا آ, ہے؟ محمد نے عبد الوہاد سندی امر سندھی جو ہے بخاری پر جو شرح سندھی کا اللہ میں سندھی رحم اللہ کا. اس میں یہ جواب لکھا ہے کہ صلاحت اللہ اجران سے مراد ہر عمل پر ازر ہے ہر عمل پر اجر ہے. ہے ہر عمل سے کیا مراد یعنی تخصیص ال عمل نہیں ہے ان عمل پہ بھی ان کو اجرین ہے تو اس کے علاوہ جو بھی عمل کرے گا اس کا اجرن ملے گا صحیح سمجھ مان لیجیے کہ اس نے بھی کنڈ کو آزاد کیا ہے غسہ نکاح بھی کیا ہے ٹھیک ہے یا دی ملین اس کو اجرین مل گئے تفصیل اس عمل کے ساتھ میں اس کے علاوہ اگر یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کا بھی ڈبل ادر ہے دیتا ہے اس زکاط بھی ڈبل ازر ہے فلاں کام فلادام تو اس کا ڈبل عظر ہے تو اجرین نہاضر تو مقصود کس سے کوئی عمل ہے اب مسئلہ آسان ہو گیا کوئی عمل میں ان تینوں کو کوئی عمل اگر ملے گا بات سمجھ اچھا آگے جاؤ بھائی حضرت عام کہا تو نہ کہا بغیر شین ہم نے دے دیا تمہیں یہ علم بغیر کسی عوض کے سلحان ہم نے آپ کو یہ علم دیا ہے یہ حدیث دے دی ہے بغیر شین بغیر اجرت کے ٹھیک ہے نا دیکھو ہم نے یہ چیز یہ آپ کو دے دیا بغیر قدرتی جل کے حالانکہ قدرتی بھی تو بہت بڑی چیز ہے مطلب کیا ہوا لوگ علم کی اصول کے لیے بڑے بڑے محنتیں برداشت کرتے ہیں مشکلات برداشت کرتے ہیں تو شاید میں نے تجھے یہ حدیث سنا دی ہے بغیر اجرت کے اب سمجھ گئے بھائی قال عامر و عامر نے کہا آتے نہ کہا ہم نے تمہیں یہ حدیث سنا دی بغیر شین بغیر کسی قدرتی حجر کی قدرتی ادروی کچھ اس پر گوت ہے لیکن ہم نے آپ سے کوئی جنوی نہیں لیا اور للہ فلّہ ہم نے آپ کو حدیث سنا دیا ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے ہر وہ عمل جو للہ ادا کیا جائے اس پر اجرم ہے تمہیں بھی آپ کو حدیث للہ فلّہ ادا کی ہے سمجھ گرو علما اللہ لگا کہ علم ملتا ہے بڑی مشقت سے ملتا ہے محنتوں سے ملتا ہے لیکن سائل تو نے کوئی محنت نہیں کی اور نہ میں نے تو سے اجرت لی ہے میں نے آپ کی حدیث سنا دی ہے اب عامر تو آپ جانتے ہیں یہ عامر کون ہے یہ امام شعابین تعالی عامر شعابی یہ کون ہے لیکن آتے نہ کہا یہ کتاب عامر کس سے کرتی ہے اچھا یہ اخلاق کہتا ہے کہ یہ آت کہا دغیر شہن عامر شعابی خطاب پر ہے صالح سے جو کہ ان کے شاگرد ہیں اور یہ جملہ کافی محدثی نے لکا ہے لیکن بخاری شریف کی تصریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آت کہا عامر شعابی خطاب ایک رج الخراسانی سے کرتے ہیں صالح سے نہیں کرتے بات سمجھ گئے ہو؟ کیا میں نے کہا ایک عزلی قراسانی سے خطاب کر رہے ہیں اس تاریخ سے خطاب نہیں کرتے تم ہم نے سفر چار سو نوے چار سو نوے دیکھ لیا حرنا رج الخراسن ابھی خود دیکھ لیکن آگے حبیث حدثنا محمد اخبان عبداللہ اخبنا صالح خراسانیہ نبی اشائی حدیث ہو گیا چار سو نوے تو یہ خطاب جو عامر شواجی فرماتے ہیں کسے ایک رج الخراسانی سے یہ اچھی بات ہے من مقت شیخ العزیز رحم اللہ ابھی کے نکت کا یور کب پی مادہ لل مدینہ بات یہ ہے کہ یورکبو فیمدینہ مانا لوگ سواریاں سواریوں پہ جایا کرتے تھے کیا ان مسائل کے علاوہ مدینہ منورے کو مطلب کیا ہے اگر میں تجھے نہ بتاتا تو اس کے لیے تو مدی نہیں چلا جاتی جاتا آپ کو سفری مشقتیں برداشت کرنا پڑتی تو میں نے بغیر شرط حدیث سنا دی ہے بس سمجھ گیا ہو اگر تم کراچی جاتے لاہور جاتے اور عزی سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو گھر میں بیٹھی ہوئی سنا دی ہے بغیر دوسری بات یا اس کی ایک عادت کے طرف شارکان یور کبوفی معذمدینہ للمدینہ یور کبوفی ماظہ رحا عل المدینہ یہ لوگ سفر کی مشقت برداشت کرتی تھی اس مسئلے اور اس کے علاوہ باقی مسائل کے لیے مزید مزید بنا ہوا اور آپ کو گھر بیٹھی ہوئی مسئلہ مل گیا ہے اس لیے بعض وہ حدیث لکھا ہے وہ حدیث یا وہ علم گھر بیٹھی ہوئی ملے اس کی تبدیل نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ مولوی کے بیٹوں سے پوچھو جو عالم ہو اس کے گھر میں علم آئے مولوی کے بیٹے کو علم تھی اہمیت نہیں ہوتی تو ناراض نہ شاء اللہ کتنا ہے مولویوں کے بیٹوں کے پاس علم کی قدر نہیں ہوتی ہے عوام کے بیٹوں کے اندر علم کا قدر ہوتا ہے آگے جاؤ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <نساء> <ہنہ> ابھی آسان توجہ کرو بعض بیان عزت النساء بعض میں ایمان کا عورتوں کو وہ تعلیمی ہننا اور تعلیم دینا بھی کا جن کو یعنی عورتوں کو پہلے حدیث میں تخصیص تھا اب تخصیص کے بعد دوبارہ تعمیر ذکر ہوا جو ہے ربط یہ کہ دیکھو را. کیا ریت رائی. ر... نگرانی ایک ہوتے نگرانی خصوصی ایک ہوتے نگرانی عمومی نگرانی خاص گھر کا ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو علم دے نگران عام ہے بادشاہ اور امیر ہے تو وہ کیا تعلیم عام کرے یعنی رایا کی مستورات کو دین سنائے اب سمجھ گیا مسئلہ ہو گیا رائے رائے دو قسم کا رائے خاص یہ آل بیت ورائی عام یہ عال رت تو جس طرح ایک گھر کے امیر کو اپنے گھر گھریلو معاملات کی اصلاح ضروری ہے اس طرح امیر مسلمان پر اپنے رایا کی اصلاح ضروری ہے عزت الامام اننا النساء و تعلیمی ہننا بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے رایا کی عورتوں کو اور عورتوں کی اصلاح کرے ان کو آواز بھی دے اور ان کو تعلیم بھی دے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے مقصد الباب یہ ہے کہ عزت الامان امن و تعلیم ہند اس بات میں دو چیزیں ہیں ایک عزت الامام ہے اس کے امام کا وعظ دینا دوسری بات ہے وہ تعلیمی ہن تعلیم دینا حدیث میں فوا از عزت الامام کے مذداق ہے وہ امر ہن بدقائے کا مذداق ہے حدیث میں گیا گیا نا فوا تو یہ عزت الامام کے مذداق ہے اور امر ہونا بھی سدا کاری تعلیمی کا مسدار ہے آسان آگے جاؤ وق آسان ہےجی سر اطا ابن بھی رباں فرماتے ہیں سمیت ابن عباس میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ تی حدیث سنی ابن عباس کہتے اش ہاتھوں عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں نبی علیہ السلام پر دیکھو سمیتو کی جگہ پر یا روینا کی جگہ پر یا حد کی جگہ پر اشہدو کے لیا ہے اور اشہدو کا اطلاق شہادت پہ ہوتا ہے اور اشہاد تو اوسکو میرا سما اشہاد اوسکو میرا تحدیث تحدیث تو اس لیے اشہاد عالم نے میں یہ دیتا ہوں نبی علیہ السلام پر او قال عطا شک راوی ہے یا اطا کا اشاء اللہ ابن عباس میں گوئی دیتا ہوں ابن عباس پر علیہ وجا کے گھر سے نکلے واما نبی علیہ السلام کے ساتھ بلال کے فضن نبی علیہ السلام نے گمان کیا ان لم سن سا کہ آپ نے اپنی باتوں کو عورتوں کو نہیں سنایا ٹھیک ہے آپ کو یہ گمان آئے آپ نے عورتوں کو اپنی بات نہیں سنائی یا آپ کو یہ گمان آئے یس مشاو کہ عورتوں نے آپ کی بات نہیں سنی یہ خیال آیا کہ میری بات ان تک نہیں پہنچی میں سنا نہ سکا یا ان میں میری بات سن نہ سکی تو نبی علیہ السلام کو واز دیا وہ امرا صدقہ اور سب کی تعریف یعنی امر کیا تو فوا اضا ہنا عزت الج کا اشارہ ہے وہ امر یعنی تعلیم ہن کی طرف اشارہ ہے ٹھیک کیا یا یہ بات ہے کہ فوا عزت الجمام امن تو فوا یہ واز حتن ذکر ہوا تو تعلیم امام بخاری ذمن ذکر کرتا ہے ٹھیک ہے نا ذمن بطور کیا وہ ہے کہ اگر ایمان عورتوں کو واز کرتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے ایمان کو چاہیے کہ تعلیم بھی دے اس لیے بھی اس کی ذمہ داری ہے فضا علیہ شروع ہو گئی عورتیں تل قل قوروتا کہ یعنی بے تر دینے لگی القوروتا والیہ تل والیا, والیا کے تو نا جو تھے والیہ والے, والے بالیاںنگ وال فاطمہ اور انگوٹھیاں بلال ترفی طرف گی اور بلا اپنے سادر کی ایک کونے میں ان کو جمع کرتا تھا تو وہ بھی چند رہتی ہو گیا اب یہاں سے ایک مسئلہ چلتا ہے بہت بڑا عظیم مسئلہ چلتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی عورت کو یہ جائز ہے کہ اپنے مال میں تصرف کرے بغیر ازن زوج توجہ ہے کہ توجہ نہیں ہے کیا کسی عورت کو یہ بات جائز ہے کہ اپنے مال میں تصرف بغیر ازن زوج کریں تو اس کے بارے میں دو باتیں لکھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جو مال ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک وہ مال ہے جو کہ مالو غنہ ہے ان کا ذاتی مال ہے تو ذاتی مال میں زوج شرق نہیں ہے جبکہ یہ صحیح مصرف سے خرچ کرتی ہیں اگر ان کے پاس زوج ہے یعنی مال زوج ہے تو مال زوج بغیر اذن زوج خرچ نہیں کر سکتی پھر یہ اذن زوج جو ہے یہ دو قسم پر ہے سراہتن ہو اور فن ہو سراہتن جانتے ہو کوئی خاون اپنی بیوی کو کہہ دے کہ بھائی تجھے اجازت ہے اگر کوئی غریب فقیر آئے گھر سے کوئی اس کو روٹی دے دے یا کوئی دانی اس کو دے دے دے, کوئی دے دے دے تجھے اجازت ہے یہ کیا ہے, سراحتن ہے اور عرفن ذمن یہ ہے کہ خاور بیٹا تھا کوئی غریب آ گیا یا غریب آ گئی اس نے کہا خدا کے لیے آٹا دے دو اس عورت نے پلیٹ میں آٹا لے لیا اور اس غریبوں کو دے دیا خاون نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ کیا ہے اس نے اور ہے امام مالک رحیم اللہ فرماتے ہیں عورت کے پاس اگر اس کا ذاتی مال ہو یا اس کے خاون کا مال ہو دونوں مال بغیر اس نے زور خرچ نہیں کر سکتا خرچ نہیں کر سکتی امام مالک ور حیثنا علا امام مالک رحمہ اللہ میں سمجھ گیا ابال اسماعیل ہو اسماعیل راوی کہتا ہے ان ایوب ان اطا عال ابنا باس اشد عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اسماعیل امام بخاری اس کو تعریف کو لاتے کیوں اس لیے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ روایت مبلقن بلخ اشہدو استعمال کیا ہے اس میں کوئی تو و سنا نہیں ہے امام بخاری کارشمائی سے تعلق لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عباس کی یہ جو روایت ہے یہ اشہدو پر نقل ہے جزمن اس میں کوئی قید تو یا وہ سنا نہیں ہے میں سمجھ گیا دوسری بات جو محدسین کا بڑا نخ ہے وہ یہ ہے کہ قال اسماعیل امام بخار اس تعلیم کو لا کر بتاتے ہیں کہ قال ابن عباس اشادو گزری حدیث میں اشادو کا اطلاق ابن عباس پر بھی ہوا تھا اور عطا پر بھی ہوا تھا قال سمی ابن عباس قال اشادو اور کالا اشد علی ابن اباس پیدرواز میں کیا تھا اختلاف تھا کہ اشادو قول اطوا ہے یا اشد القول ابن عباس ہے امام بخار اس تعلیف کو لا کر جملے ثانیہ کی تقویت پیش کی کہ اشد الکلام ابن عباس ہے کلام اتوا نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو آگے جاؤ برس برس برس برس <تصفح> حسان ہے یہ دیکھو تینتیسواں باغ ہے اور اس پر میں نمبر حدیث کا ذکر ہے الہرس الحدیث ربط آسان ہے پہلے اس سے پہلے عوام ان میں ذکر تھا مطلق تعلیم یعنی ترغیب الى مطلق العلم پہلے احادیثوں میں فقط ترغیب الى تعلیمی وط تھا ٹھیک ہے اب اس سر امام بخاری باپ باندھتے ہیں اور اس کو تخصیص سے ذکر کرتے کہ الہرس والدی ہے جس طرح مطلق تعلیم کو سیکھنا ضروری ہے حادیث کو بطوری سے اولا سیکھنا ضروری ہے اس سے پہلے تربیب علاق علم کا کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو قرآن کو حدیث کہ جو بھی ہو علم حاصل کرو اب امام بخاری بطور تشخیص فرماتی الہر سعال الدیث یعنی علم حدیث یاد کرو علم حدیث حاصل کرو علم حدیث حاصل کرو تو اب یہ تخصیص بعد تعمیم ہے اور مقصود تشخیص سے کیا ہے تشخیص و خصول علم الحدیث پھر علم حدیث کو حاصل کرو بس آسان آگے جاؤ حدیث احدن دیکھو حدیث مبارک ہے یا آپ کو پہلے کیتکاؤں کے سہی ابی دل المقبوری اس کو مقبوری کیوں کہ بس یہ سب سے بہتر وہ دوسرے پہلے ستر کی بات نہیں کر رہی یہ نبی علیہ السلام کے روز مبارک پر کیا تھا یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے کہ تین سو اکتیس سفر نکالو آپ کو بتائیں تین سلق اچھا. سو اکتی سفر درمیان میں باد حل مین ظلم فلاح رجوع یاد ہوگی باپ اس سے آگے یعنی تم اس کو آگے پیچھے کہتے تین یعنی گزری حدیث. قال ابو ابد اللہ کال اسماعیل ابھی اویس المقبوریہ دیکھ لیا جی. نہیں دیکھا دیکھ لیا جی. قال ابو عبد اللہ کال ابن ابھی اویس انما سل المقبوریہ كان اس لیے کہ قبرستان کے قریب رہے اس کے رہائش جب عزی سے بات مل گئی ہے تو ثبوت یا کہنا کرمانی لکھ گیا ہے تو کرمانی کا پل ہمارے کیا اجت مفاد حجی بخاری کی بات. اچھا من اسد الناز شفاعت کی یوم قیامت کون ہے نیک بس یعنی برد پیدا حاصل کرنے والا آپ کی شفاعت کے ساتھ یوم قیامت قیامت کے دن اب دیکھو پیچھے کے دوں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عصم اللہ ثلام سے آپ میں نے یقین کیا تھا اباوریرا کہ اللہ یا نازل حدیث علنیہ اول من کا میں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ عن کہ نہیں پوچھے گا مجھ سے اس حدیث کے بارے میں احاد کوئی شخص اول کا آپ سے پہلے یہ اولم مرفو ہے تو یہ احادن سے بدل ہے یا اس کی صفت ہے اور یہ اگر یہ اولا منصوب ہو تو یہ یا لا علمی کا مقوضی بن جائے گا لایس انحض الحبیث احادا ٹھیک ہے نا کیوں لے مال ہے تمہیں ہر نکالنا حدیث اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تو علم حدیث کا بڑا حریص ہے تیرے اندر علم حدیث کی بڑی ہے اس لیے کہ صاحب تو سب حریص العلم تھے لیکن اپا ہو را نے ہر کام کو علم حدیث کے لیے کیا کر دیا تھا قربان کر دیا تھا یاد ہے نا آگے حدیث آ رہی ہے کہ میں صرف اپنے پیٹ کہ بھرنے کے اتفاق کرتا تھا بس اس کی میں جا کے وہاں پھر سوچی کروں گی انشاءاللہ شاء اللہ بعد لوگ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس بے صرف پیٹ بھرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا علم حدیث حجیب سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بیٹھی ہوگی اور پھر اس کے میں آپ کو بلال بھی دوں گا بشرطی کے فیاض صاحب نے چست کی ہوں اگر سچتی ہو تو پھر کم خراب ہوگا یہ مدرسے کی کتابیں کیا کرے سوچتے ہو اللہ کا اول لما رہے تم ان ہرس کا اللہ حدیث ہے اس لیے کہ مجھے مجھے معلوم ہے تیرا ہرس اللہ حدیث اصد الناس کی شفاتی عمر قیامہ الناس میرے شفاعت پر قیامت کے دن من لا الا اللہ اسم من قلبی جو دل سے کلم پڑھے ہر کا میں شک ہے کہ قلبی ہی فرمایا تھا یا نت ہی فرمایا تھا اب یہاں عشکال ہے یہ اسادی ہے اس میں تفضیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسعد تو من قان لا اللہ الا اللہ ہوگا لیکن اگر جس نے لا الہ الا اللہ کلم نہیں پڑھا وہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی نہیں وقت شفات ہوگا تو گویا کہ جس میں کلم اخلاصی پڑھا ہے تو نبی علیہ السلام کی شفا سے اسد الناس بن جائے گا لیکن اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑا تو اساد تو نہیں ہوگا بلکہ وہ سعید ہوگا پھر سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلمان کو بھی نبی پاک کی شفات مل جائے گی حالانکہ غیر مسلمان کے لیے شفا تو نہیں ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اسادیاں اس میں تفضیل بمانے نفس پھیل ہے اسد الناس یعنی سعید الناس تحصیل پہ مانے نفس فیل ہے تو لہٰذا اسادو بمانے سعید اللہ ہے تو مسئلہ کیا ہو گیا حل ہو گیا دوسری بات علامہ سندھی نے لکھی ہے وہ اچھی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے اساد کو ہم اپنی جگہ پہ لیتے ہیں اور اسد الناس وہ ہے جو کہ قاب اللہ خاک مخلصی لیکن اگر کسی نے کلمہ نہیں بھی پڑھا اس کو بھی نبی پاک کی شفاش کا کچھ اثر ضرور <تصفح> السلام علیکم خیریت جناب جی جی آپ کا نام آ گیا اس لیے میں نے نام اٹھایا آپ کا فون اٹھایا مگر درد بخاری جی جی جی الحمدللہ للہ جی چھبیس گونس کی فروری چھبیس فروری ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی قربان کیوں نہیں جی اگر زندگی ہو تو چھبیس نہ چھبیس بس ٹھیک ہے چھبیس فروری میں ابھی نکلے تو جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو علامہ سندھ جی نے لکھا ہے اگر کسی نے کلمہ نہ بھی پڑھا ہو مثلا اس کو بھی نزی کی نسبت سے کچھ نہ کچھ بہتر مل ہی جائے گا جیسے کہ ابھی خالد کو ملے گا کہ آج کے ایک کونے میں کھڑا کیا جائے گا اور آج کی حیثیت جو ہے اس کے ٹانگوں تک پہنچے گی جس سے سر سر کے جماعت کیا ہوں گی جوش مار ہوگا لیکن باقی جس رست آج سے مائیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ فیر فیر ہی آئے اس نے اساتذ کے لیے آئے کمال فائدہ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں بڑے پھر مسائل ہیں تو اسچ اس میں تفصیل بمانے ساتھ ہے اسکال ختم ہے آگے جاؤ جناب <تصفح> دیکھو بابا باب کے فیوخ بد العلم یہ باب ہے درمیان اس کے ان ذکر کرنا کیفیت قبض علم کا حضیث مقصد کیا ہے کہ علم دنیا سے کیسے اٹھے گا اب کے پیپ بد العلم اس باب کی مناسبت <تصفيق> ما سبق ابواب سے کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ ابھی تک امام بخاری رحم اللہ ابواب لائے ترغیب تعلیم اور تعلم کے عنوان پر علم سیخ کو علم سکھاؤ علم سیکھو علم سکھاؤ علم سیکھو علم سکھاؤ اب یہاں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم علم نہیں سکھاؤ گے تو یہ علم کس دنیا سے اٹھ جائے گا بس سر یہ کہنا چاہیے ابھی تک تعلیم اور تعلق کے ترغیبات ذکر ہوئے اب امام بخاری فرماتے ہیں اگر تم تعلیم اور تعلم کو چھوڑ دو گے تو یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا تو اب مقصد کیا ہوا امام بخاری کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تحفظ علم کس سے ہوگا تو تحفظ علم بال اظہار و لا درس اب مسئلہ حل ہو گیا ہے میں نے کیا کہا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کی حفاظت کیسے ہوگی ہاں بے والتدریس اور بال اگر علم بے تم درس و تدریس نہ کرو گے تو علم کے جہاں سے کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا یہ اصل مقصد تو امام بخاری کے لیے ہے اس سے آگے مسائل ہوتے ہیں مسائل یہ ہیں کہ بھائی اس میں اختلاف علماء کا کہ علم قیامت کے قرب میں یہ علم کیسے اٹھے گا اس لیے محاسین فرماتے ہیں تم تمام توجہ ہے محاطثین فرماتے ہیں کہ جہاں امام بخاری باب کے عنوان کو کیفت سے منعقد کرتے ہیں وہاں اختلاف کے طرف اشارہ ہوتا ہے بابو کے پکانا بد الوحیل تو باب کے فرق بد العلم کس طریقے سے علم قبض ہوگا تو وہ کہ اختلاف اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ علم قبض ہونے کی کیا کیا, کیا کیفیتیں ہوں گی امام بخاری اختلاف العلماء کی طرف اشارہ کر کے بولے راجح بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قبض علم ہوگا علماء کی موت سے بس قبض علم ہوگا علماء کی موت سے علماء ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے جہان سے علم بھی اٹھ جائے گا جس طرح آج کل کروا رہے ہیں تو یہ سب سبب ہے کس کو علم سک اٹھانے کے لیے بھائی اس لیے بعد علماء نے لکھا ہے کہ علم قبض ایسے ہوگا کہ قیامت کے علامات ہوں گی تو انسان جب رات سوئے گا صبح اٹھے گا تو بنے گا بنا ہوگا علم کیسے ختم ہو جائے گا کوئی کہتے ہیں علم ایسے ختم ہوگا کہ قرب قیامت کے وقت جی جو آپ کو جو نقوش قرآن یا عزیش ملتے ہیں تو یہ نقوش اٹھا لی جائیں گے تو سفید کاغذ ہوگا آپ کے سامنے تو علم ختم ہو جائے گا آپ سمجھ گئے کوئی کہتے علماء سو جائیں گے جب صبح اٹھے گے تو جو حال بنے ہوئی ہوں گے اور کوئی حلال و حرام کی پہلی نہیں ہوگی امام بخاری ہیں یہ سب علما کی باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ علم کا قبض ہونا بھی معطل پھر تجویز محدثین کرتے ہیں کہ بھائی ہو کہ قرب قیامت سے پھیلے قبض علم بموت العلماء ہے قبض علم بموت العلماء ہے جب جب عید قیامت قریب ہو جائے گی تو قبض علم بے انتظار علم ان قلوب علماء ہو جائے گا قرب قیامت بے وقت قبض علم بموت العلماء علما جب اے نیامت میری تر ہو جائے گی تو قبد العلمز علم ہو جائے گا عن قلوب العلماء یوں یو دلوں سے کھینچ لیا جائے بات سمجھ گئے ہو آگے جاؤ <تصفح> اچھا وقت اب عمر بن عبد العزیز علا ابی بکریب نے ہاضم عمر ابنا عبدالعزیز نے لکھا قد ابی بکریب نے ہاضم کی طرف ن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جو تمہیں ملے مجھے پاک حدیث سے فقط تم ہو تو اس کو لکھ لیا کرو اس میں بات ہے کہ تدوین حدیث تو بہمرے ہمارے مناظل عزیز ہوا ہے لیکن سب سے پہلے مقدم حدیث کون ہے تو کوئی کلکتی امام زہری ہے کہتے کلکتی کون امام زہری ہے اس لیے کہ امام زہری ہجری کے ایک سو پچیس میں ان کے انتقال ہوا ہے لیکن محفین کی رائے یہ ہے کہ مدب علم حدیث ابھی بکر میں حضر ہے جن کی جن کا وصال ہجری ایک سو بیس میں ہوا ہے تو بیس آج آتے ہیں کہ پچیس بیس اچھا پس تب ہو تو حدیث کو لکھ لو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بابا حدیث تو کی گئی علیہ السلام کے زمانے میں تو کیسے آ گئی تو تم لوگ نظیر نے لکھوا تھے گئے ہو؟ تو تاجرین کے دور میں آج کیا آگے کتاب علم آگے حافظ آ رہی ہے با مستقل ہے اس لیے کہ مجھے ڈر در ہے دروسل علم اندراج کے اندراسنا دروسل علم کے مٹنا وزیات علماء کا جانا ولاد ٹھیک ہے علما چلے جائیں دنیا سے مٹ جائے گا تو مجھے ڈر ہے تو لہٰذا تم حدیثوں کو لکھو اب عمر عزیز کہتا ہے ابو بکر کو ولاقل اللہ حدیثی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں قبول کی جائے کہ تج سے لکھنے میں چاہتا ہے تو فقط حدیث نہیں لکھے گا باقی چیز اس میں نہیں ملاگا ولیب العلما چاہے کا اظہار کیا جائے ولیجلیسو اور چاہیے کہ عوام بیٹھے حتا یو یا تک تعلیم دی جائے جگ کو لایا جس کو, کو پتہ نہیں ہے تو یا پہ دیکھو علما کا کام ہے نیوش العلما ریف العلما عوام کا کام کیا ہے بات سمجھ کے ہو علماء علم کا کرے عوام کیا کریں۔ علم کے علمسوں میں بیٹھے کہ تعلیم دی جائے اس طالب علم کو جس کے پاس تعلیم نہیں ہے فائنل علم رہا بے شک علم نہیں ظاہر ہوتا یہاں تک رنگی کشیدہ ہو جائے اب تو علم, علم حالات نہیں ہوگا یہاں تک یقینی سر ہوتا ہے اب یا سر کیا ہے خوشیدہ یعنی طرز و تدریس سے علم ظاہر ہوتا ہے اگر طرز تدریس تم نہ کرو گے توشیدہ تو رہ جائے گا جا تو تباہ ہو جائے دوسرا مانا محشد علم کا ہلاکت کسمان سے ہے لہذا علم کو ظاہر کرو کہ اچھا ہو جائے حتیٰوں سے کیا مانا کرو گے حتہ کیوں نہ صرف مکتوبہ جب علم مختلف ہو جائے گا تو تباہ ہو جائے گا اور جب علم کو تم بیان کرو گی تو علم ان نہیں تباہ ہوگا آگے جاؤ شام سلم حافظ اچھا بس یہ پہلے حدیث کی تاہید ہیں صرف یہ کہ زیادہ علمات رکھے آگے جاؤ بسم الله الرحمن الرحيم نقول ابي وشن من قال استماع باننا رواه عن ابينا عبد الله بن عامر بن اسعد بن حیسان اللہ اللہ سے لے من عبادت لوگوں کے دلوں سے چین لیا جائے گا علماء کی موت سے علماء کی موت آ جائے گی یا علما بڑھوائے جائیں گے تولم کیا ہو جائیں گے عالمانا یہاں تک کہ نہیں رہا جائے گا یعنی نہیں چھوڑا جائے گا کوئی عالم یعنی لوگ اس کو ہلا کریں گے یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں چھوڑا جائے, جائے گا ایک بات یا لم یب کے عالم کوئی عالم بچ نہیں سکے گا تو اس کا نہ روشن جو حال تو لوگ اپنے سرداروں کو مفتیہ نظام بنا دیں گے جائے لوگ کو مفتی بنا دیں گے فرص ان سے مسائل کے جائیں گے فخو بغیر علم فتح دیں بغیر تیل کے تو فض یہ گمراہ ہو جائیں گے اس لیے کہ فتو دیں گے بلا علم وہ اور عوام کو گمراہ کر دیں گے آجی حدیث کے بارے میں ہمارے ایمان بخاری شریف کا جو نسخہ ہمارے پاس پڑا ہے امام بخاری کے ایک شاگرد فربری تھا کال اب کر دیہیوں اپنا اباس سنا فتحبہ آلحد سنا گر نشان ہو آگے گا نہ صرف تاکید ہے کے طرف کی طرف اشارہ ہے نقصان عورتوں کے لیے کوئی مخصوص دن حصول علم کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا دیکھو پہلے ہرس عال الحدیث کا ذکر ہوا ٹرک بزو کا ذکر ہوا علم کی حفاظت کرو ٹھیک ہے بھائی علم کی حفاظت کرو اس کی تشہیر کرو اب یہ کہ جب علم کی تشہیر کرو گے تو رجال کو بھی علم سن مردوں کو علم بتاؤ تو عورتوں کو بھی علم بتاؤ بے عورتوں کو بھی علم بتاؤ مردوں کو بھی علم بتاؤ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ مرد و مسجد آ جائیں گی مرد تو مدرس سے آ جائیں گی عورتیں تو مسجد اور مدرس سے میں حاضری نہیں دے سکتی اب عورتوں کو کیسے دن بیان کرے تو یاد آیا عورتوں کے لیے کوئی مخصوص دن مقرر کیا جائے امام مقرر کے بات نہیں تو عبیر بڑے لوگ عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں بھائی مالک کی عورتیں فلاں گھر میں جمع ہو جائیں اور وہاں صرف مخصوص یعنی مستورات کے مخصوص مسائل جو ہے ان کا بیان کیا جائے ٹھیک ہے اس لیے یہاں بھی میڈیا کے سلاق فلاح نے مخصوص مسائل کا ذکر کیا ہے جس میں عورتوں کو تسلی دے رہا ہے چلو ابھی سے خودی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں نبی علیہ السلام کی خدمت نارج کی غالب نارے کرد ہو گئے ہم پر آپ کے بزنس میں آنے پر مرد یعنی ہم بھی چاہتے تھے کہ جیل سیکھیں لیکن ہم گھروں سے نکل نہیں سکتے مر چاہتے تھے کہ جیل سیکھیں تو آپ کے مدرسے میں داخلہ لے لیا بس آتے ہیں تو رجال ہو گئے ہم پر آپ کے فضص میں شریک ہونے پر اور آپ سے براہ راست سیکھ لیتے ہیں پان لینا یوم ہم نفسا آپ ہمارے لیے اپنی طرح سے ایک دن مقرر فرمائیے کہ اس کی کسی میں جمع ہوں اور آپ فواز ہُنہ یوما بس مختصر ہمیں سے نبی علیہ السلام نے واضح کیا ایک دن کا مسجد جمعرات کے دل یوم آزاد جب وہ جن آیا تو نہ یوم دی ہے تو نبی علیہ السلام اس دن میں ملاقی ہوا اور سمجھ گیا فواز ہُنا و امر ان کو واضح اور امر دیا فکان فیما تالا نہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی کافی تقریر تھی اس تقریر میں ایک حصہ یہ تھا ماں کنہ امراۃ تو قطب نہیں ہے تم نے صرف عورت جس کی زندگی میں تین بچے مر جائیں اللہ من النار مگر یہ بچے تین اس کے لیے جانو کی آگ سے کیا ہوگا دال بن جائے گا پکال عمرات کسی عورت نے کہا وہ اس نتال فرما وہ ہمارے کیا اگر کسی کے دو مر گئے کسی کے دو مر گئے ہوں اس کے لیے بھی ڈال بن جائے گا آگے چار دن کے دیتا ہوں سر جی بات اب دیکھو پہلے حدیث میں تھا کہ تو ختم سلاحت والدہ وہاں والد مطلب یہ نہیں ذکر تھا کہ ہرایا سلاسۃ اللہ جی آپ لوگوں نے دوسرے حدیث میں حدیث سے لوگو تو تین بچے ایسے ہو کہ جو گلو کو نہ پہنچے آپ دوسرے حدیث میں آتے اگر دو ہو تو دو کسی عورت نے کہا یارگر ایک ہو تو دوسرے سے آپ نے ایک ہر اللہ اگر کسی کے بچے ہوں ہی نہیں اس کے لیے آنا پڑا تو اگر کوئی بھی نہیں تمہارے پار کسی بچے نہیں تمہیں ہونا اچھا جی